ضرور ایک نات سنائے پھر انشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں آج کا انوان ہوگا کالا لباس جو ہے وہ جہنمیوں کا لباس ہے جو محرم الحرام شریف میں یا غیر محرم شریف میں لباس کالا پہنتے ہیں یا کڑے اور جناب ایسے ملنگ بنے پھرتے ہیں جناب تو یہ لباس جو ہے جہنمیوں کا لباس ہے انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے کالا لباس اہل ایمان کا لباس نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس نہیں اور یہ جہنمیے کا لباس فرعون کا لباس ہے قارون کا قارون کا لباس ہے فرون کا لباس ہے شیطان اس کو پسند کرتا ہے اور ایسے جو ہے نا دیکھیں گے کہ کون کون سا کالے کالے جو ہے لباس کو پسند کرتا ہے تو کالا لباس نہ تو اللہ کا پسندیدہ ہے نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے نہ اہل عزام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا پسندیدہ ہے کالا لباس جی؟ کالا لباس جو ہے وہ مسلمانوں کا پسندیدہ لباس میں آج انشاءاللہ دیکھیں گے اس سے پہلے انشاءاللہ شاء اللہ حویظ ایک نعت ہوگی اور اس کے بعد آپ کے تو ماشاءاللہ بہت سے سوال ہیں جی میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے مفتی ہارون صاحب تشریف لاتے ہیں کہ جی. میں تو جاہل سا آدمی ہوں مجھے اتنے سوالوں کے جواب نہیں آتے اور میں تو ڈرتا دیتا ہی نہیں ہوں کہیں کوئی میرے اوپر کٹوانا لگا رہی اس لیے میں سوالوں کے جوابوں سے تھوڑا ڈرتا ہوں گبراتا ہوں تو میں مائک چھوڑ رہا ہوں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ دوائی صوف علیہ سنت میں موجود تمام بھائیوں بہنوں کو خوش آمدید حضرت صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ آپ کی جب بھی آواز سنتا ہوں تو میرا میری روح تک جو ہے نا اس میں خوشی سرایت کر جاتی ہے ہیپی ہیپی ہو جاتا ہوں میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور تمام علماء علیہ سنت کو سلامت رکھے اور ابھی فی الحال میرے پاس سنانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایک سوال میرا تھا حضرت آپ سے یہ جو آپ نے کالے کپڑوں کا ذکر کیا اسی کالے کاپڑوں والا ایک آیا ہوا تھا یہاں پر آج ایک میٹرو ون ایک چینل ہے ایم کے ایم کا ہے وہ چینل اس میں کالے کپڑوں والا آیا تھا اس نے ایک بات کی تھی حضرت علی کی شان میں کہ حضرت علی اے اے حضرت علی حضرت علی, حضرت علی کی شان وہ بیان کر رہا تھا اس کے ساتھ اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر جو ہے وہ اس خندق کھدوائی اور جو ہے جب چاروں طرف وہ خندق کھدوا دی گئی جہاں جنگ اس کے چاروں طرف کے کوئی انہوں نے کہا کہ وہ جب جنگ خندق کھدوائی گئی اس لیے کھدوائی گئی چاروں طرف کہ کوئی جو ہے وہ لوگ لوگ آ کر سرکار صلی اللہ وسلم کہ ہمیں جانے دیں مدینے ہمارے بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں یہ وہ اس طرح کی اس نے دوسرے طالبان صحابہ پر اس نے تبدرہ کیا یا اس طرح کی اس نے ناپاک گندی کوشش کی یا پتہ نہیں کیا کیا تھا اس طرح کی بات تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اس نے آج بات کی ہے اس کا کس حد تک اس شخص نے یہ جو بات کی کس پیرائے میں کس زاغی میں اس نے کی ہے کہ لوگ آ رہے تھے سرکار جو ہے ہمیں واپس جانے والے ہمارے بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ خندق جو ہے چالکا کھدوا دی گئی تھی اس کی حکمت یہ تھی کہ کوئی واپس نہ جا سکے اس کے بارے میں کچھ احساس نوائیے گا السلام علیکم السلام علیکم یار آپ لوگ سنتے نہیں ہیں حضرت نے کہا ہے کہ پہلے دات ہوگی ٹھیک اس کے بعد کوئی اور کام ہوگا آپ پھر آگے میرا یہ سوال ہے کوئی کہتا میرا یہ سوال ہے بھائی پہلے جو حضرت فرما رہے ہیں پہلے وہ تو سن لیں آپ تو بہرحال حضرت ایک میرا سوال سوال نہیں ہے ایک میری مطلب عرض ہے کہ آپ کہ میں خود بھی سوال کر رہا حضرت میرا سوال میری عرض یہ ہے کہ کیا آپ کسی مکتبہ کسی مکتبے والے کو آپ جانتے ہیں حضرت بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ پر ہم سنی علماء کی جو احادیث کی ٹرانسلیشن ہے نا وہ ڈالیں اس کی شرح ڈالیں لیں تفاسیر جو سنی علماء نے ٹرانسلیٹ کی یہ ڈالیں ٹھیک ہے اب حضرت اس کو جو ہے وہ ٹائپ کرنا تو بہت ہی مطلب مشکل ہے ٹھیک ہے مکتبے والوں سے ہم پتہ کرتے ہیں تو وہ اس کی ان پیج مطلب فائل نہیں دیتے اس کی سی ڈی وہ فائل نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جی کیا بتا آگے سے آپ اس کو خود پرنٹ کر کے جاری کر دو یو you نو know? کیونکہ ان کے پاس اس کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کو ٹائپ بھی کروایا جائے تو لاکھ روپے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ہونا چاہیے میں بس یہ نہ پڑھنے لگا ہوں مجھے جو ہے وہ مطلب کسی بھائی نے جناب حکم دیا ان کا حکم میں کبھی ٹال نہیں سکتا تو اس میں نے کہا جب ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں ان میری آواز تو بڑی بندی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ آواز کا اس میں کوئی تو اب اس میں ادر کیا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے مطلب کیسے پھر اس کو ڈالا جائے سکین کر کے ڈالے تو وہ مکتبے والے جیسے آپ کو پتا نیٹ ورک والوں نے کاپی رائٹ فائل کر دیے وہ کتابیں وہاں سے ساری ریموو ہو گئی اب تو سائٹ بھی بند پڑی ہے میں نے دیکھا ہے تو ٹائپنگ ہو نہیں سکتی اتنا وہ اتنی بڑی بڑی بارہ بارہ جلدوں کی تفصیر بھی ہیں پھر جو تفصیل رحل بیان فیض امداد ویسی صاحب نے وہ ٹرانسلیٹ کی ہے وہ وائمن اس کی پندرہ جلدی مجھے پائی بتا رہے ہیں بتائیں کون اس کو ٹائپ کر سکتا ہے اور اگر اس کو کروایا جائے تو لاکھوں میں جا کے بات بنتی ہے اور बात والے بھی نہیں دیتے تو باق اچھا باق السلام علیکم یار کوئی سمجھ نہیں آ رہی سارے جمپ کر رہے حضرت حضرت بیان فرمانا ہے عثمان بھائی اصل میں آپ ابھی آئے نا تو ویسے نات آپ پڑتے تو ماشاءاللہ اور رونق ہوتی حضرت میں سوال مختصر سا پوچھ لیتا ہوں کہ جیسے کالے کپڑوں کا ذکر کیا انہوں نے تو ایک کسی نے گرین امام کا اور گرین کپڑوں کا ذکر کیا ہے تو حضرت اس پر کچھ فرمائیں کیا یہ بھی نیوز نہیں نیوز اسٹوری نہیں ہے یہ کسی نے باہر شریعت کا حوالہ دیا ہے تو یہ ظاہر کسی وقت کے لیے ہوا ہوگا شاید کی بات ہے تو اس کی کچھ حضرت کچھ اگر آپ فرمانا چاہتے ہیں تو فرمائیں آگے جس طرح آپ کی مرضی السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی. میری آواز آ رہی اللہ سب سے پہلے حسان بھائی کا سوال جی ماشاء اللہ حسان بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری آواز لو ہے آواز لو ہے بڑھا ہو گیا ہونا جی اس لیے بیٹری لو ہے آواز تو میری طرف سے ٹھیک ہے میرے پاس ہر طرف سے جناب فل ہے میری اپنی بیٹری جو ہے نا تو شاید سی کمزور ہو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو آواز صحیح نہیں آ رہی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی جو میں نا آگے چلوں گا نا یہ بیٹری گرم ہوگی تو ان شاء اللہ ٹھیک ہوگی ہاں جی ماشاء اللہ پی ایم مل گیا مجھے جزاک اللہ خیال مجھے نظر آ رہا ٹیکس سب <coughs> سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جو آدمی یہ بات کر رہا تھا وہ ایک متاثب بھی تھا صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے تعصب رکھنے والا تھا بگت رکھنے والا تھا اس لیے اس کے منہ سے کبھی سیدھی بات تو نکل سکتی نہیں کیونکہ حقیقت تو ان سے بہت دور ہے یہ لوگ جو ہے نا حق کو جانتے ہوئے حق کو جانتے ہوئے پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جو تھے پروانے جو تھے وہ بھاگنے والے نہیں تھے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ یہ صحابہ بھاگ جائیں گے تو یہ کام کر لیں جی بلکہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا یقین تھا کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ مر مٹنے والے اور جہاں تک غزوہ خند کا تعلق ہے آپ نے ماشاءاللہ وہ جگہ دیکھی بھی ہے آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں سبا مساجر ہیں ٹھیک ہے نا جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہے انہوں نے وہ سبا مساجد کی جگہ دیکھی ہے آج وہاں خندق نہیں ہے اور جس روڈ سے جس روڈ سے اندر سبا مساجد کی طرف داخل ہوتے ہیں نا وہ روڈ اس جگہ ہے جہاں خندق تھی ایک طرف تو ہے پہاڑ اور دوسری طرف جو ہے وہ خندق بنائی گئی تھی اور خندق جو تھی اس میں صحابہ کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے اندر کی طرف اور کفار جو تھے جی کفار سے کفار کا حملہ ہوا تھا اور اس حملے سے بچاؤ کے لیے یہ کندک کھودی گئی تھی یہ بات تو حق پر مبنی ہے نا سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو اور پرانے نقشے دیکھ لیں اس میں وہ خندق کا نقشہ بھی موجود ہے اور اس کا حدود اربا بھی موجود ہے لیکن سن لیجیے گا کہ حضرت آشا صدر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرپون حدیث روایت ہے کہ اس آیت میں اس آیت میں کفار سے مراد ابو سفیان او ازنا بن بدر ہے ابو سف اور یہ اس جنگ میں شریف تھے یعنی آیت کریمہ کون سی پیچھے ذکر چل رہا ہے پرانے کریم کے بائیس میں پاری کے یہ جو آئےتے ہیں لقد قانا سور اللہ حسنۃ من قانب اللہ <وَتسلیمًا> یہ سورت احزاب کی آیت نمبر بائیس جو ہے تیئیس جو ہے چوبیس جو ہے پچیس جو ہے یہ آیتیں آپ پڑھیں گے ان میں ان کی تفسیر سے یہ واضح ہوگا کہ یہ اسی غزوہ کے اور اسی کی اسی غزوہ کے متعلق جو صورت ہے اس میں موجود ہے تو یہ لوگ جو تھے وہاں سے لوٹ گئے تھے اور یہ غزوہ ہوا نہیں تھا اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے قطال سے خود ہی کافی ہو گیا یعنی اتنی سخت جو ہے آدھی بیجی جسے گھبرا کر کپار جو ہیں وہ بھاگ گئے اور جو ہے بنو قریضہ جو ہیں وہ مرعوب ہو کر اپنے قلوں کی طرف لوٹ گئے اور یہ ایک ایسا غزوہ تھا جس میں مختلف قبیلوں نے مل کر یہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا تھا لیکن اللہ رب العزت نے سب کو ناکام پر مار دیا اور اس کے متعلق ابن کثیر جو ہے وہ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لشکر پر سخت آندھی اور پرشتوں کے ان کے دیکھے لشکر بھیجے اور جس سے زیادہ سخت آندھی تھی اور جو قوم آدھ کے اوپر بھیجی گئی تھی اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا ہوتا ماں کانیہب ہوں ون تافیم یہ آیت کو یاد رکھیں کیونکہ ابن کثیر نے یہ آیت یہاں دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ وعدہ نہ فرمایا ہوتا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کے درمیان آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب بھیجے تو قوم آد کی طرح وہ بھی نیش و نبود ہو جاتے اتنی سخت شدت کی تھی کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے متحمل نہ ہو سکے یہ قرآن کریم کا جو ہے یہ ایک فیصلہ ہے اور تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ کفار کی وجہ سے وہ خندق بنائی گئی تھی نہ کہ صحابہ ارام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خوف سے بنائی گئی تھی یہ تو جناب والا یہ جہالت پر مبنی بات ہے ایسی بات کہنے والا جاہل تو ہو سکتا ہے لیکن عالم نہیں ہو سکتا اگر اللہ توفیق دے تو خود جا کر دیکھ لے وہاں کے حالات ایسے ہیں ایسے جناب والا کہ وہاں سے تو بھاگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ آندھی جو ہے ایسی جناب ان کو ایسا آندھی نے, نے ایسا بے بخ کر دیا کہ وہ باغنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ کپار کی متعدد جماعتیں متحد ہو کر متبق ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلی تھی اور اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ ان کے اوپر تیز تیز آندھی بھیجی جائے جو ان کو منتشر اور متبر کر دے اور ان کا اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے تو وہ ناکام اور نامراد ہو کر اپنے جائد و وغم میں جلتے بھونتے ہوئے واپس لوٹے جس کا کامیابی اور مال غنیمت کو لوٹنے کا خواب دیکھ کر آئے تھے کہ ہم مدینہ منورہ کو لوٹ لیں گے اور مدینہ منورہ کے وسنیکوں کو ہم جو ہیں پامال کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت پسند تھی اس لیے ایسا نہ ہو سکا ایسا نہ ہو سکا بلکہ ان کے ارادے نیست و نبود ہو گئے وہ ارادے خاک میں مل گئے ان کے اور جتنے ارادے وہ لے کر آئے تھے سب کے سب چکنا چور ہو گئے اور آخرت کے گنا کو جو بوجھ اٹھایا ہے وہ ان کے حصے میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ مومنین کے قطار سے خود ہی کافی ہو گیا اس کا معنی یہ ہے مسلمانوں کو ان کے خلاف لڑنا نہیں پڑا بلکہ اللہ ہی نے آدھی بھیج کر ان کو واپس بھیج دیا اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے آپ ان آیتوں کو بغور پڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے گی اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں جو واحد ہے جس کا لشکر غالب ہے جس نے اپنے بندوں کی مدد کی اور تنہا کاپروں کی جماعتوں کو شکست دے دی اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے صحیح بخاری میں یہ اسی موضوع پر غزبۂ خندق کے موضوع پر یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے دوسری حدیث پاک جو ہے حضرت عبداللہ بن اوبر رضی اللہ تعالی انہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبت اللہ کے دن کپار کے خلاف دعائیں درر کی آپ نے کہا اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے اے جلد حساب لینے والے اے اللہ ان کو شکست دے اور ان کے قدم جو ہیں وہ متزلزل کر دے یہ روایت جو ہے شہید البخاری میں مسلم میں سنن ابو دعود شریف میں ترمی شریف میں ابن ماجہ شریف میں سونن نسائی شریف میں مصنف عبد الرزاق میں یعنی حدیث کی متعدد کتابوں میں اسی جذبے میں دعا جو ہے میرے نبی علیہ السلام کی یہ موجود ہے تو گرامی قدر یہ حضور علی سلاسلام نے دعا ممین کے لیے اگر فرماتے تو ثابت قدمی کے لیے فرماتے ہاں جی ان کے نام بھاگنے کی دعا فرماتے ان کے مٹھی پر جو جماعت تھی ان کی ثابت قدمی کی دعا فرماتے لیکن کفار کے خلاف دعا جو ہے میرے نبی علی علیہ السلام نے فرمائی ہے اور صحابہ تیرام رضوان اللہ تعالیٰ رحم اجمین کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے یہ بدبخت لوگ ہیں جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وہ پیچھے کی آئے سورت احساب کی وہ آیتیں جو میں نے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ارض کر دی ہیں یعنی اکیس میں پارے کے آخری رکوع کی آیتیں جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ مومنوں کے کتال سے خود ہی کافی ہو گیا ہے اس میں یہ بھی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو قریش کے خلاف جو کتاب تھا اس کو اٹھا لیا ہے یعنی اس طرح واقع ہوا کہ غدوہ احساب کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش اللہ تعالیٰ کے اس پرمان کے بعد قریش نے مدینہ الرسول پر مدینہ المنورہ پر حملہ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں نے ان کے شہروں پر حملہ کرتے رہے ہیں. اس کے جناب والا بعد محمد بن اساق ایک مغازی کا شہنشاہ ہے جس نے غزوات کو لکھا ہے مورخ ہے محمد بن اس اور حدیث میں بھی مانا جاتا ہے لیکن حدیث میں وہ اتنا پائے کا نہیں ہے اور تاریخ میں اس کی بات جو ہے وہ محتبر ہے اور محمد بن اساق نے کہا جب مشرقین کی فوجیں خندق کے انواع کی طرف سے واپس چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر حملہ کرو گے تو اس کے بعد قریش نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ حضور علیہ السلط نے ان پر حملہ کرتے رہے حتیٰ اللہ نے مکہ پتا کر دیا اور محمد اس بن اساق نے جو عزیز ذکر کی ہے وہ عزیز صحیح ہے امام احمد بن امبل نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاد کے دن برمایا اب ہم کو قریش پر حملہ کیا کریں گے وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے یہ مسند امام احمد بن امبل میں یہ روایت موجود ہے اور ایسے, ایسے جناب والا ایسی روایات کے ہوتے ہوئے کچھ جاہل ہی کہہ سکتا ہے جی یہ اصحب رسول کے بارے میں تھا اس کو بیچارے کو کیا معلوم کے مدینہ تو رسول جو ہے اس نے دیکھا ہو وہاں کا منا منا منا منا وہاں کے مناظر دیکھے ہوں وہاں کی جگہ دیکھی ہو تو اس کو معلوم ہونا ورنہ یہ جاہل لوگ دور بیٹھ کے نا اپنی باتیں جو ہے ہانکتے رہتے ہیں اور ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ تو جان نثار تھے میرے نبی علیہ السلام پر جان قربان کرنے والے تھے ہاں جی موسا علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں تھے کیونکہ کہ وہی سے ابھی حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دوسرے غذبے میں اس میں نہیں دوسرے غذبے میں غذبۂ بدر میں آپ فرماتے ہیں ہم قوم موسا کی طرح نہیں جو یہ کہبو کا قاتل کا دون اے میرے آکا ہم وہ نہیں ہے جو یہ جواب دیں ہم تو اپنے جانوں کے نظرانے پیش کر دیں گے تو گرامی قدر ایسے ایسے صحابہ کی جنابے والا ہوتے ہوئے ایسی بات کہنا تو جہالت ہے اس کے بعد کون نہیں جانتا جو قبائل جو ہیں اس میں شریک ان کی ان کو کیا کیا سزائیں ملیں گی وہ سب کی صاف اسلام میں موجود ہیں وقت کی قلت کی باع... قلت کے باعث جو ہیں وہ اتنا ہی میرا خیال ہے کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور دوسری بات یہ ہے کہ رضوان نے یہ سوال مکمل ہو گیا رضوان نے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے کتب جو ہیں کسی ویب سائٹ پر لگائیں اور صحیح بات تو یہ ہے کہ میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں یہ خدمت سر انجام دوں اور انشاءاللہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک میں نے دیوبندیوں کی ویب سائٹ دیکھی ہے اس کے مقابلے میں اپنی ویب سائٹ بنانے کا میں ارادہ رکھ رہا ہوں اگر مجھے اے کوئی ساتھی اچھا مل گیا تو انشاءاللہ یہ خواب بھی پورے ہوں گے یہ انشاءاللہ یہ خدمت آپ لوگوں کے لیے یہ بوڑھا آدمی سر انجام دے گا انشاءاللہ اللہ لذیذ بفظ ہاں جی اور آپ لوگ بس حکم پر ماتے جائیں کہ کون کون سی کتاب چاہیے تو سکین کرنا کوئی مشکل نہیں سکین کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ بہت آسان ہے جی اور یہ, یہ خدمت انشاءاللہ مجھ سے لیں لیکن اس کے لیے یہ میں پاکستان جاؤں گا تو انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کی خدمت میں ایسی ویب سائٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں نعتیں نہ ہوں تقریریں نہ ہوں بس سنیوں کی کتابیں موجود ہیں بس کتابیں کیونکہ نعتوں کی اور تقریروں کی اور دوسرے آرٹیکل جو ہیں ان کی بہت سی ہماری ویب سائٹیں موجود ہیں لیکن جیسے نقش اسلام ہے ایسی ویب سائٹ کا ارادہ رکھتا ہوں دل میں خواہش ہے بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو پورا اور کسی کا سوال تو میرا خیال مجھے یاد نہیں کسی نے کیا ہو تو اگر اجازت دیں گے تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اگر کسی نے کوئی اور طرف مجھے کھینچ کے لے کے جانا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ آج اور محلم شریف میں ہاں جی آنج انشاء انشاءاللہ جی یہی یہی جو ہے نا آج کا موضوع ہوگا انشاءاللہ اللہ کا آلہ ہاں جی اور سدائے رضا ماشاءاللہ وہ بھی آگے ہیں عمران بھائی بھی تو انشاءاللہ وہ ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور مل کر اس موضوع کو چلائیں گے تو گرامی قدر اب میں شروع کرتا ہوں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں الحمد للہ وقفا وسلام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فاخ مان کمان ہو فن تہ تبارک عَلَى تعلیبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ مسلی علی سیدنا, محمد آل سیدنا, محمد سیدنا محمد علی و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و سحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک عليه سلم علی صلی اللہ رسول الله تو گرمی قدر آج کا موضوع جو ہے کالے لباس والے اور کالے دل والے جن کے اندر نورانیت ہو وہ نور کو پسند کرتے ہیں جس چیز سے جس کو محبت ہو وہ اسی کو پسند کرتا ہے نا نور والے نورانیت کو پسند کرتے ہیں اور کالخ والے کالے دل والے کالی چیز کو پسند کرتے ہیں یہ پسند اپنی اپنی ہے نصیب اپنا اپنا ہے تو مجھ سے سوال ہو رہا تھا جی گرین کے بارے میں کیا خیال ہے تو گرین کے اس بارے میں میرا کیا خیال ہوگا میرا خیال تو ایسا ہی ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ جو رنگ کو پیدا فرمایا ہے نا وہ گرین رنگ سب سے زیادہ گرین رنگ کو پیدا فرمایا ہے اور گرین سبزی کا گرین امامہ شریف کا سبز رنگ کا امامہ شریف کا ذکر کتابوں میں موجود ہے سبز سب, اور سکیت رنگ کا امامہ شریف اذور علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے جی اور یہ رنگ اللہ کو سب سے زیادہ پسند, پسند ہے اسی لیے یہ اللہ نے قدرتی اشیاء جو پیدا کیے ہیں ان میں سبزہ جو ہے زمین کا کثرت سے حصہ سرسبز ہے آپ دیکھ لیں کبھی کبھی پہاڑ کالے ہوتے ہیں لیکن کبھی ان پر رحمت کی بارش ہو جائے تو وہ بھی سرسبز ہو جاتے ہیں اس دفعہ میں حج اللہ کے لیے گیا ہوا تھا وہاں بارش ہوئی اور بارش کے دو تین دن کے بعد آپ پہاڑوں کی طرف جس طرف دیکھتے تو سر سبز نظر آتے سبزہ نکل, آ گیا, نکل آیا تھا معلوم ہوا کہ جلے بنے پہاڑ کالے بھی ہوں اللہ کی رحمت کی بارش ہو تو سرسبز سبز ہو جاتے جاتی اور پھر کیوں نہ ہوں اسی لیے بڑے بڑے بدبخت آئے لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبت کا خبر رنگ بھی اور آپ کبھی, کبھی ایمان کی نگاہ سے دیکھیں نا مدینہ پاک میں اللہ سب کو مدینہ پاک لے جائے سب وہاں چلے جائیں آپ دیکھیں نا دور کھڑے ہو کے تھوڑا سا دیکھیں تو گمبد خزرا کی شان ہی عجیب نظر آتی وہ سبز رنگ عجیب نظر آتا ہے اور پھر مزیداری کی بات ہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے مدینہ پاک میں ایک گمبد خضرہ کا رنگ سبز ہے تو دوسرے مسجد بلال کے گنبد کا رنگ بھی سبز ہے دو سبز گنبد ہیں اور یہ تو محبت کی داستان ہے نا محبت کی داستان ہے آشق کی مسجد جو ہے اس کے گنبد کا رنگ بھی سبز ہے تو محبوب جو ہے ان کی محبوب، ان کے گنبد کا بھی رنگ جو ہے سبز سبز رنگ ہے تو سبز رنگ تو اللہ کو پیارا ہے محبوب ہے اسی لیے ہر درخت کے سر پر جو ٹوپی رکھی ہے نا وہ سر سے سبز ہی رکھی ہے اور اس درخت کے سر پر سبز ٹوپی نہیں جس کی جڑ زمین سے کٹ گئی ہے فیض لینا جس کے لیے بند ہو گیا ہے جس کو فیض نہیں نہ ملتا زمین سے فیض نہیں ملتا جڑ کٹ, کٹ گئی ہو تو اس کے سر پر سبز ٹوپی نہیں ہوتی سبز رنگ نہیں ہوتا جس کو فید ملتا ہے اس کے سر پر سبز رنگ تو جب فید بند ہو جاتا ہے پھر وہ سبز رنگ نہیں رہتا کالا رنگ ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیں مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کسی سوکھے ہوئے درخت کو دیکھیں جی اور زندگی میں مشاہدہ کر لیں اس بات کا کہ جب فیض بند ہو تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو گرامی قدر یہ سبز رنگ کی بات چھوڑ ہی دیں جو رنگ ہے ہی اللہ کو پسندیدہ صرف یہ نہیں آپ کہیں گے کہ زمین تھوڑی ہے سمندر زیادہ ہے آپ کبھی سمندر کے اوپر بھی چلے جائیں نا وہاں دیکھیں تو اس کی لہریں بھی سبز نظر آتی ہیں آپ غور سے دیکھیے تو میں تو یہ مشادے کرتا رہتا ہوں جا کے دیکھتا رہتا ہوں اللہ کی قدرتوں کے نظائر جو ہیں دیکھتا رہتا ہوں اور جہاں تک کے اس گی کے اندر جائیں گے تو پھر بھی سبز باغات ہی نظر آئیں گے تو سبزہ جو ہے نا وہ زیادہ ہے تو اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے تو گرانی قدر یہ کالا رنگ جو ہے نا کالا لباس جو ہے ان کو تو یہ مشورہ دینے کی ضرورت ہے بھائی لباس سے کچھ نہیں ہوتا آپ کوشش کریں کہ تمہارے دل کالے ہو جائیں پھر شاید کچھ جو ہے نا آپ لوگوں کو حاصل ہو دل کالے کرنے کے بعد کیونکہ بوگز سے کبھی دل شاداب نہیں ہوتے سر नहीं نہیں ہوتے بلکہ रहते رہتے में میں دل रहते رہتے ہیں اور جو چیز है ہے وہ گرین رہتی ہے سبج رہتی ہے جلنے والی چیز شاداب رہتی ہے نہیں آخر وہ کالی ہو جاتی ہے تو ان کال سے پوچھو کہ تم سبز سے کیوں جلتے ہو بھائی تم تو خود جل جل کے کولا ہو گئے ہو اور اسی لیے آپ دیکھیں نا آپ غور فرمائیں یہ جی خود جل جل کے, جل جل کے جل جل کے جل جل کے کولا ہونا چاہتے ہیں حتا کہ اشتہارات محرم شریف میں نکالتے ہیں جی ملتان میں ملتان میں آگ پر ماتم ہوگا آگ پر ماتم ہوگا آپ نے کبھی سنا ہے اور فلاں ضلع میں آگ پر ماتم ہوگا اور کثرت سے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ آگ پر ماتم ہوگا یہ بھائی آگ پر یہاں دنیا میں ماتم کرتے ہو وہ کام کرواؤ نا جو فرشتے قیامت والے دن تم لوگوں سے کریں گے وہ وہاں فرشتے کریں گے اگر یہاں فرشتے آ کے نہیں کر سکتے تو ہم سننی یہ خدمت سر انجام دے سکتے چلو یہ تھوڑا سا سخت کام ہے لیکن ہم حاضر ہیں نہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں جاگ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ کام جو ہے سننی سر انجام دے لیں گے قیامت کے دن فرشتے سر انجام دے لیں گے لیکن یہاں آگ پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ کام جس کیا جس جو کام آپ لوگوں کے ساتھ ہونا ہے اس کی ٹرائی دنیا میں کر کے دیکھ لو قیامت والے دن ماتم کرنے والی عورت جو ہے اس حال میں آئے گی کہ فرشتے اس کی دوبر میں آگ ڈال رہے ہوں گے ماتمی کا یہ حال ہوگا اگر تم نے کو کارنامہ کرنا لو وہاں فرشتے کریں گے تو کیا ہوا ہم یہی کروا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ خدمت ہم سنی سر انجام دینے کے لیے تیار ہے گرامی قدر یہ لوگ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ماتمی جو ہے یہ جہنوی ہے اور صرف یہ جہنوی نہیں بلکہ ہر وہ کام یہ لوگ کرتے ہیں جو اہل جہنم کا ہو مثلا کالا لباس پانا موٹے موٹے کڑے پہننے زنجیریں جناب پہننی زنجیریں مارنی یہ سب کام جو ہے یہ اہل جہنم کے کام ہے جن کاموں کو یہ پسند کرتے ہیں وہ یہ سب جہنمیوں کے کام ہیں ارے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا مجھے کیا ضرورت ہے اپنی طرف سے کہنے کی اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے صحیح مقصد کی طرف جا رہے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ تم اپنے صحیح مقصد کی طرف جا رہے ہم لوگوں کو شک نہیں کہیں یہ سمجھے کہ ہم لوگوں کو شک ہے جی آپ لوگوں پر نہیں بھائی بالکل شک نہیں کسی مسئلے میں بھی شک نہیں بالکل صحیح جا رہے ہیں آپ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی تو بھرنی ہے نا تو آپ لوگوں کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے اسی لیے دنیا میں رہتے ہوئے آپ لوگ وہ افعال کرتے ہیں جو جہنمیوں والے ہیں تو سن لیں ان کی حدیث کی سب سے موتبر کتاب شروع کافی اور جس کے بارے میں ان کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے کہ بس ہمیں دوسری کتاب نہیں چاہیے بس کافی ہی کافی ہے اور اس میں حضرت امام جا پرساد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ کسی نے کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو امام جاب پر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اسے پہن کر نماز پڑھنا نہیں چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ لباس ہے جہنمیوں کا لباس ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہ ایسا لباس پہنتے ہیں ان کا عقیدہ امام جا پر رضی اللہ تعالیٰ والا عقیدہ نہیں اگر وہی عقیدہ ہوتا تو کبھی کالی ٹوپی کالے کپڑے کالا کچھ پہن کر کبھی ایسا کام نہ کرتے یہ تو صرف ٹوپی کی بات ہے یہ کہتے ہیں نہیں حضور علیہ سلاۃ وسلام نے کالا امامہ شریف باندھا ہے ٹھیک ہے نا حضور علیہ سلاد والسلام نے کالا ماما شریف باندھا ہے اس لیے یہ باندھنا سنت ہے آپ نے بھی سنا ہوگا اس بات کو سنا ہوگا لیکن صحیح بات آپ کو یہ بتلاتا ہوں میں نے یہ روایت پڑی ہے اور اس کو میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پتا مکہ کے دن حضور علیہ سلاد و سلام آپ کے سر انور پر امامہ شریف تھا لیکن اوپر جو ہے وہ لڑائی کے دنوں میں ایک لوہے کا کھول پہنتے ہیں وہ پڑا ہوا تھا جس پسینے کی وجہ سے اس کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی لہٰذا وہ کالا نہیں تھا اس پر علماء کرام نے کلام کیا ہے کہ وہ کالا نہیں تھا بلکہ اس کی رنگت جو ہے پسینے کی وجہ سے کچھ ایسی ہو گئی تھی ورنہ امام جا پر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی فتوا نہ دیتے اپنے نانا حضور کے خلاف فتوا دینے والے امام جا پر رضی اللہ تعالیٰ نو کیسے دے سکتے ہیں ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو خلاف بتوا دیں امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کبھی کبھی نہیں ہو سکتا اور امام صاحب فرماتے ہیں ان ابی عبد علیہ السلام امام جا پر صادق رضی اللہ تعالی ان ہو ہمارے امام ہیں ہمارے امام ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی ان ہو ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں اور اپنے وقت کا گوشت مانتے ہیں ہمارے ایمان تھے آپ فرماتے ہیں کالا کو لو اوسلی قلم سو تل سوادی بقال اللہ تسلی یہ کس کا پتوا ہے امام جا پر صادک رضی اللہ تعالی انہوں کا آپ فرماتے ہیں کالی ٹوپی پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ دوزگیوں کا لباس ہے اور یہ کام تو وہی کرے گا نا جس کو دوزگی ہونا پسند ہو ایسا لباس پسند کرے گا تو جنتی ہوگا جو جنتی ہوگا اور یہ بات یاد رکھ لیں جنت میں جنت میں کوئی کالا بندہ بھی نہیں جائے گا یہ تو کوشش کرتے ہیں نا جنت میں کوئی کالا بندہ نہیں جائے گا اور یہ مت سوچنا کہ جی اللہ نے کالے پیدا کیے ہیں یہ کہاں جائیں گے اللہ سب کو سفید کر کے سفید کر کے جنت میں بھیجے گا کوئی کالا نہیں جائے گا سوائے ایک کے وہ ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی ان ہو اللہ ان کو جنت میں کھڑا کر کے جی ان کی کالخ اتار کے اور ہرانے جنت کے چہروں پر اللہ تل لگائے گا حسن بلال بانٹے گا تو گرامی قدر فرو کافی میں یہ مسئلہ موجود ہے یہ روایت موجود ہے اور صرف پرو کاپی نہیں ان کی دوسری سہائے اربا میں سے ملا یا الفقی میں اس کی جلد پہلی میں جناب والا یہ روایت موجود ہے اور صرف اسی میں نہیں ان کی تیسری وہ کتاب جو سہائے اربا میں سے ہے تہذیب الاحکام میں بھی جن دو میں بھی یہ روایت موجود ہے اور بہت سی کتابوں میں روایت موجود ہے جن کی سہے اربا میں سے تین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کالا کالی ٹوپی کالا لباس وہ دوسروں کا لباس ہے کالا لباس کن کا لباس ہے دوستیوں کا آپ فرماتے ہیں پر مطالار یہ لباس کالا لباس جو ہے اہل جہنم کا لباس ہے اور سن لو صرف یہی یہ نہیں امام جا پر صدق رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں ایک ایسی روایت سن لیجیے گا روایت کو ایسی روایت کہ تمام اہل بیت جو ہیں اس کے راوی ہیں اور سب سے پہلے راوی جو ہیں وہ ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور آپ کے بعد جو ہے آپ روایت کر رہے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اپنے والدے گرامی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی ہو اپنے والدہ گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمار کر رہے ہیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی ہو اپنے والدہ گرامی سیدنا علی المرتضا کرم اللہ وز الکریم اپنے والدہ گرامی سے روایت کر رہے ہیں اور سن لیجئے گا اور کتنے ہو گئے اہل بیت اظام کے امام پہلے امام جعفر صادق دوسرے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پانچ پانچویں سیدنا علی المرتضی کر رم اللہ وزال کریم اور پانچ امل بیت جو ہیں ان سے یہ روایت راوی روایت بیان کی جا رہی ہے اور سمجھ لیجیے گا ان کو اہل بیت سے محبت نہیں اگر اہل بیت سے محبت ہوتی تو کسی ایک امام کی کے خلاف کام نہ کرتے یہاں تو پانچ کا حکم ہے پانچ کا پانچ امل بیت میں سے سیدنا امام جا پر صادق رضی اللہ تعالی نے اسے لے کر سیدنا علی المرتضا کرم اللہ وزال کریم تک اما اہل بیگ جو ہے حدیث بیان فرما رہے ہیں اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور روز شگردوں اور عقیدت مندوں کو جو باتیں سکھائیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے سیاہ کپڑے نہ پہننا سیاہ کپڑے نہ پہننا کیونکہ یہ فروٹ کا لباس اور جس کا جو بڑا ہوش ہی کو وہی پسند آتا ہے نا جو ہی انہوں نے سنا کہ یہ تو فیرون کا لباس ہے یہ ہمارے بڑے کا لباس ہے اس لیے اس کو بڑے خوشی سے بڑے پیار سے محبت سے جو ہی اسلامی شاہ سال شروع ہوتا ہے تو جناب یہ وہ لباس نکال کر جو ان کے آبا اجداد کا تھا وہ نکال کر پہن لیتے ہیں اور جناب والا وہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جو جہنمیوں والے کام ہیں جہنمیوں والے کام شروع کر دیتے ہیں سن لو روایت یہ رابی بیان کرنے والا جو ہے ابو بصیر ہے وہ کہتا ہے نا عبد علیہ السلام کالا حب صنی عن انجدی ان میرمنی سلام پالا حوالہ بےبے کو جا کے چیک کر لیا جی اگر کسی نو شک ہو جا کے حوالہ چیک کر سکتا ہے یہ روایت جو ہے موجود ہے چیک کر لیں اور پھر بات کرے یہ پتوا کس کا ہے سیدنا صدیقی اکبر کا نہیں سیدنا فروخ اعظم رضی اللہ تعالی کا نہیں سیدنا نہ غنی گنی کا نہیں اور ان کا ہے جن کو تم امام مانتے ہو اور ان کا فتو تمہارے سامنے ہے سیدنا علی المرتضا کرم اللہ بج ال کریم آپ فرماتے ہیں لا السواد بے سواد باسو فرعون اور فرونی لباس جس کو پسند ہے وہ ہی پسند کرتا ہے تو سنی جو ہے وہ سفید لباس کو پسند کرتی ہے کس لباس کو سفید لباس کو تو سفید لباس جو ہے ان کے ذمے ہے کہ یہ ثابت کریں یہ اہل بادل کا لباس ہے پھر ہم سابت کریں گے یہ لباس تو اللہ کے محبوبوں کا لباس ہے یہ لباس تو اللہ کے پیاروں کا لباس ہے یہ لباس تو میرے نبی علیہ السلام کو پسند لباس ہے یہ لباس تو اہل جنت کا لباس ہوگا اور اہل جنت جو ہیں وہ سیاح نہیں بلکہ سفید لباس پہنیں گے خود بھی گورے ہوں گے گورے چٹے ہوں گے اور جناب والا ان, کا, ان کے لباس بھی گورے ہوں گے چٹے ہوں گے اور جہنمیوں کے لباس کالے ہوں گی کالے اور جناب والا مل گروقی ان کی کتاب اس میں انہوں نے ایک پچر لگائی ہے پچر پچر میں کہتے ہیں کہ یہ جناب والا جائز تو نہیں جائز نہیں لیکن تکیے کے ساتھ اگر پہن لیا جائے تو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں تکیے کے ساتھ یعنی منافقت کے ساتھ آپ سمجھے نا گا تکیا کیا ہے یہ منافقت ہے جی یہ منافقت منافقت والا لباس جو ہے نا منافقت کے ساتھ اگر پہن لیں تو اے, یہ جائز ہے اب دیکھ لیں ان کے نزدیک تقیہ جو ہے نا تقیہ جس کے یہ کہتے ہیں کہ جس, جس کے پاس تقیہ نہیں اس کا دین نہیں لا دین علی ملا تقیہ لا. یہ ان کی, ان کی کتابوں میں عبارت موجود ہے تقی جس کے پاس تقیہ نہیں آپ کہیں سر کے نیچے رکھنے والا نا سمجھ لینا اور نہ ہی وہ تکا یہ دوسری چیز ہے جس کا معنی ہے جھوٹ جس کے پاس جھوٹ نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ان کے نزدیک تمام کے تمام جناب منافقین جو تھے چونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے نا ادھر جاتے تھے تو مسلمانوں کے خلاف ادھر آتے تھے تو مسلمانوں کے حمی وہ تکیا کر کے مسلمانوں کو اور کفار کو آپس میں لڑاتے تھے ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر, ادھر, ادھر, ادھر ان کے نزدیک وہ سب کے سب پکے جناب ایماندار تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کپر کبر نہ باشد معذ اللہ سما معذ اللہ جنہوں نے تقیہ نہیں کیا بلکہ اپنی جان دے دی اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنے بچے قربان کر دیے اپنے جناب اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور یہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا جھوٹے بنے نہیں جھوٹ بولا نہیں یہ تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے نا جھوٹ بولا نہیں جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا یعنی تکیا نہیں کیا اب ان کے پتوے کے رو سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ معذ اللہ سما معذ وہ صاحب ایمان نہیں تھے ان کے نزدیک یہ بات ہی ہے نا ان میں منابقت نہیں تھی تو وہ معلوم ہوا جس میں منافقت نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے اگر وہ منافقت کرتے اور کہہ دیتے جناب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں میں تو خود یزید کی بہت کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں تو آیا ہی اس لیے ہوں میرا تو اور کوئی مقصد نہیں تھا دل میں دوسری بات رکھ لیتے باہر دوسری بات رکھ لیتے اور ایسا کر کے جناب اپنی جان بچا لیتے تو پھر کیا تھا پکے ایماندار ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے جان قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا حق جو ہے اپنے دامن سے نہیں چھوڑوں گا تو معلوم ہوا یہ تقیہ منافقوں والا کام ہے حسینی کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا نہ حسینی کام ہے نہ حسنی کام ہے نہ الوی کام ہے کوئی ان میں سے تکیے والا نہیں تھا تکیے والے سب جھوٹے کے جھوٹے ہیں اور ان کے نزدیک جو کام تکیے سے ہو وہ کہتے ہیں یہ جائز کام ہے اور مل یا الفقی میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کلو کی سے روایت بیان کرتے ہیں اور اس کی عبارت یہ ہے اور دیکھ رہے ان کے جھوٹوں جھوٹ کے آپ حساب لگائیں کہ کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں جناب روا اسماعیل بن مسلم ان کا عز وجل کا نبی من امبیائی لا سی ولا متآ بائی ولا یس لوک مسال کا آدائی پیا کو آدائی کما ہوں آدائی پمان سواد جو ہے نا اس کو بیان کرنے کے لیے مجھے اتنی لمبی ادیس بیان کرنی پڑی ہے کہ آپ لئے اس کا ترجمہ امام جا پرساد رضی اللہ تعالیٰ سے اسماعیل بن مسلم نے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک اپنے ایک نبی کو بہی بھیجی से क्या दीजिए मेरे दुश्मनों का लिबास ना पहनो मेरे दुश्मनों के खाने ना खाओ मेरे दुश्मनों के तरीके पर ना चलो वरना भी उन्हीं की तरह मेरे दुश्मन हो जायेंगे भी दुश्मन मेरे लेकिन आगे पच्चर आगे ना आगे पच्चर आगे और उस पच्चर को पहले जनाब बयान कर लिया जो दुश्मनों वाला लिबास पहने वो भी दुश्मन जो दुश्मनों के होटलों से खाना खाए वो भी दुश्मन जो दुश्मनों के तरीके पर चले वो भी दुश्मन جی لیکن کہتا ہے نہیں لیکن تکیہ کر کے اگر سیاہ لباس پہن لیں تو کوئی حرج نہیں تکیہ کر کے سیاہ لباس پہن لیں تو کوئی حرج نہیں یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نہیں یہ لباس تو فرونیوں کا ہے ہم اگر تکیہ کر کے پہن لیں تو ہوں گے تو پیرونی لیکن بچنے کے لیے یہ پتر لگاتے ہیں نہیں ہم پیرونی نہیں ہیں ہے میرا تو بتوا نہیں بلکہ امام جا پرساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اپنے آباؤ اجداد سے اور سب سے اوپر جو ہے سیدنا علی اللہ و کریم ان سے روایت بیان کر رہے ہیں یہ لباس تو پھر انہیں کا لی بات ہے ادھر امام صاحب سے پتھر لگا کے جناب کہہ رہے ہیں نہیں یہ جناب یہ تکیہ کر کے ہم پہنتے ہیں اس لیے جائز ہے جی تکیا کر کے پہنتے ہیں جائز ہے اور ائمہ نظام جو ہے ان کے بارے میں ایسا ایسی باتیں کرنا کتنی غلط بات ہے پھر دیکھ لیں کتنا جھوٹ بناتے ہیں یہ لوگ اور جھوٹ کو چھپا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بھی ساتھ میں ملا دیتے ہیں اور جھوٹوں سے روایتیں لے کے آئمہ اظام کی طرف منسوب کر کے تو جناب والا اہل جہنم والا کام کرتے ہیں اور اپنی کتاب مل یزر الفقی میں دو جگہ ایک جگہ بھی نہیں اور دیکھ لیں مختلف طبعات میں یہ روایت موجود ہے اور یہ, یہ, یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب بھی ہمارے تکیا کر کے یہ لباس پہن لیتے تھے حالانکہ وہ جانتے ہوتے تھے کہ یہ لباس اہل جہنم کا لباس ہے اور جہنمی پہنتے ہیں لیکن امام صاحب خود جو خود جو ہے وہ جہنمیوں والا لباس پہن لیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جس کا نام حیرر تھا خلیفہ العباس کا ایک قاصد آیا آیا اور اس نے امام جا پرساد رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام دیا دعوت کا تو آپ نے برساتی جو ہے نا وہ طلب کی اور جس کا ایک حصہ سیاہ اور دوسرا سفید تھا پھر امام صاحب نے فرمایا میں اسے پہن لیتا ہوں بہرحال میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ دوزگیوں والا لباس ہے اور یہ حدیث اس روایت میں یہ الفاظ نہ نکلے یہ نہ نکلے وہ آنا عالم و لباس وار او میں جانتا ہوں کہ یہ دوزگیوں والا جہنمیوں والا لباس ہے تو ایسی پھر پہن لیا یہ امام صاحب پر بہتان نہیں تو اور کیا ہے امام صاحب جنتی اور لباس ڈوزگیاں والا کیسے پہنے ائما اہل بیت کی شان میں یہ غستاخیاں کرنا انہی کا حق ہے سننی تو کر نہیں سکتے سنی ایسی چیز جو ہے ائما اہل بیت کے خلاف کبھی بھی کبھی بھی جناب والا ایسی بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی سوچ سکتے ہیں اور نائی جناب والا ایسی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کا جواب خود ہم نہیں دیتے بلکہ انہی کی کتاب الال الشرائع میں یہ بات موجود ہے اس کا صفحہ نمبر تین سو سنتا ہے اور انہی کے شیخ صدوق جو ہے اس نے اپنی کتاب اس میں الال الشرائع میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کالا ملب ہاضل کتاب لابسا ہو لما اخبار ہو جائے منصور بے ان لباس اہ لنار لو تم نہ ہو وقت داخلہ علیہ ہے قوم من یا سالو نہ سر وہ خود لکھ رہا ہے کہ کتاب کا ملب کہتا ہے سیاح پلے والی برساتی بطور تقیہ اوڑی وہی جس جو روایت میں جو ہے نا بیان کی ہے اس کی جناب تردید کرتے ہوئے ان کا شہر صدوق لکھا ہے اور حذیفا منسوب بن منصور نے جو یہ خبر دی ہے کہ سیاہ لباس دوزگیوں کا لباس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہاں کچھ شیا سیاہ لباس کے بارے میں پوچھ رہے تھے جن پر حذیبہ بن منصور کو شک تھا کہ یہ لوگ اس راج کو چھپا, چھپا نہ رہنے دیں گے اور اس بارے میں تکیے سے کہہ دیا امام موسوم نے اس امر کو جانتے ہوئے یہ جی جانویوں کا لباس ہے پھر اسے پہن لیا تاکہ شیعہ لوگ اس پر کو شک نہ ہو اور وہ اس بات کو ظاہر نہ کر دے کہ ایسا لباس جائز نہیں یہ خود جناب والا امام صاحب کی طرف جھوٹ کر کے نا جھوٹ منسوب کر کے یہ لکھ رہا ہے اور خود دیکھ لو ان کی کتاب میں اس کی تردید موجود ہے ان کی کتاب میں ان کی تردید موجود ہے اور سن لیجئے گا کہ انہوں نے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے الرضا جو ہے وہ پڑھ کر دیکھ لو اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی بن موسا المعروف امام رضا رضی اللہ تعالیٰ معمون رشید کے پاس پہنچے اور اس نے اپنے بعد انہیں بلی عہد مقرر کیا لشکر کے لیے سال بھر کا رزق دینے کو کہہ دیا حکومت کے مختلف اطراف سے بلی عہدی کی تشہیر بھی ہوئی آپ کا نام اس نے رضا رکھا اور ان کا نام دراہم پر بطور مہر لکھ دیا اور لوگوں کو سبز لباس پہننے کا حکم دیا اور سیاہ لباس چھوڑنے کا حکم دیا اپنی بیٹی ام حبیب کی شادی آپ سے کر دی ان کے بیٹے محمد بن علی کی شادی اپنی دوسری بیٹی ام الفضل بنتے مامون سے کر دی اور آپ یہ بات یاد رکھیں یہ مامون رشید جو تھا نا یہ مامون رشید جو تھا یہ خود شیعہ تھا یہ بات کبھی یہ تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے نا یہ متزل تھا اور یہ شیعہ شیعہ تھا معتزلی شیعہ تھا اور اسی لیے اس نے اس نے بھی امام الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کالے لباس کو بند کروا دیا اور سبد لباس جو ہے اس کو جنابے والا پہننے کا حکم دیا اور وہ پہنتے رہے اور سو لیجئے گا جبکہ کہ یہ لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں اور سیاہ لباس کی ان کی کتابوں میں تردید موجود ہے اور جس پرو کاپی کو یا اصول کاپی کو یہ لوگ مانتے ہیں تو پرو کاپی کے جناب کتاب جنائز میں سفید لباس کے بارے میں یہ حکم کیا ہے وہی امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرمایا ہے فرمایا لئی من لباس کم شی من الز موتا او سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے سفید لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں کوئی دوسرا لباس اس سے بہتر نہیں ہے لہذا اپنے مردوں کو بھی سفید لباس پہنایا کرو یعنی ان کو سفید رنگ کے کپن دیا کرو اب معلوم نہیں کہ شیعہ جو ہے یہ لباس کپن جو ہے کپن جو, جو, جو دیتے ہیں کالا دیتے ہیں یا سفید دیتے ہیں یہ تو انہیں سے معلوم ہو سکتا ہے نا ہمیں کیا معلوم ہے اگر تو یہ سفید دیتے ہیں تو جناب والا اپنے مذہب کے خلاف دیتے ہیں اگر کالا دیتے ہیں تو ہمیں جناب کوئی اعتراض نہیں کیونکہ دنیا میں بھی کالے آخرت میں بھی کالے اور جہنمیوں کا لباس جہنم میں لے جائے گا اور ایک روایت نہیں بلکہ دوسری امام جا صادق رضی اللہ تعالیٰ سے دوسری روایت بھی موجود ہے اور اس دوسری روایت جو ہے پرو کاپی کی وہی جلد شو میں کتاب الجنائز میں پہلی بھی کتاب الجنائز میں ہے دوسری بھی کتاب الجنائز میں ہے فرمایا کالا لاتو کب پان الم تو سوا دے امام جا پر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا او میت کو سیاہ کپن نہ پہناو نہ پہنایا جائے پہلے حکم دیا سفید کپن دو خود بھی سفید پہنو اپنے مردوں کو بھی سفید پہناؤ کیونکہ سب سے اچھا لباس سفید لباس ہے یہ پروئی کاپی کے جلد سوم میں اور باب جو ہے کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے اور دوسری کال کالے لباس سے جناب والا کراہت جو ہے ممانت جو ہے وہ, وہ بھی جو ہے وہاں موجود ہے اب دیکھ لیں جو کالا لباس پہنتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پیرون کا لباس ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس جو ہے یہ پہن کر اما نظام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ اس کو پہن کر جنابے والا نماز نہ پڑھو اور کالے لباس کے بارے میں یہ فرمایا ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کا لباس ہے اس سے پرہیز جناب ضروری ہے اور ائما اہل بیت جو ہے وہ سیاہ لباس پہننے کو منع کرتے رہے ہیں اور کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہنا اور جناب والا ان اس کے خلاف جو ہے ائمائ اہل بیت نے سفید لباس کو بہترین لباس جو ہے وہ اقرار دیا ہے اور میت کو جو کپن دیا جاتا ہے اس کے لیے سفید کپن کا انتخاب فرمایا ہے اب دیکھ لیں اما اہل بیت کی جناب بات ماننے والے ہم سننی ہیں یا یہ ہیں جو بات بات پر ان کی مخالفت کرتے ہیں ابھی تو دیکھنا ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا گھوڑا کیسے نکلتا ہے گھوڑا آیا کہاں سے ہے ماتم تازیے کہاں سے نکلتے ہیں اور یہ جناب والا جو جو کچھ براک نکالتے ہیں علم نکالتے ہیں یہ تخت نکالتے ہیں تازی بناتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ دس محرم تک ہم لوگ یہی چیزیں دیکھیں گے اور کن کن نے ایجاد کیا ہے کیا اہل بیت میں سے کسی نے جلوس ماتمی جلوس نکالا ہے کسی نے تازیہ بنایا ہے کسی نے گھوڑا نکالا ہے کسی نے جناب والا یہ سب چیزیں جو ہیں کسی آئمہ اہل بیت میں سے کسی نے کی ہیں یہ دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ بفضل ہی تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول کرمائے اور ایسے بدعقیدہ عقیدہ کی بدعیدیوں سے ہمیں محفوظ فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ